بللہ السمعی العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقیه ونفثه وما كان لمؤمن ان یقتل مؤمناً الا خطاقا ومن قتل مؤمناً خطاقاً فتحریر راقابت مؤمنت ودیت مسلمت الى اہلی الا ان یصدہو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اور کسی بھی مؤمن کا کبھی یہ کام نہیں کہ ممن کہ وہ کسی مؤمن کو قتل کر دے اللہ خاتہ مگر غلطی سے واقعہ مبمن مُؤْمِنًا ان اور جو شخص ی ممن کو غلطی سے قتل کر دے فاتحریر و راکاتن ممینا تو ایک ممنا گردن کا آزاد کرنا ہے یعنی ایک ممن گردن کو آزاد کرنا وادیتن مسلماتن الا اہلی ہی اور دیت اس کے گھر والوں کے حوالے کی ہوئی اس کے وارثوں کو سپرد کی گئی اللہ این یس صداخو اللہ وہ صدقہ کر دیں صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دیں یعنی جان بوجھ کر کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کرے گا اگر غلطی سے کسی مومن سے کوئی مومن قتل ہو گیا تو وہ اس کے بدلے میں دیت بھی دے گا اور ایک غلام کو آزاد بھی کرے گا ہاں اگر وہ اس کے گھر والے یعنی مقتول کے برا صاحب معاف کر دیں تو الگ بات ہے انکان قومن ادو کم <وِلَّكُم> پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہارے دشمن ہیں یعنی دشمن قوم کا وہ مقتول ہو وہ ممنم دشمن لیکن جو قتل ہوا ہے وہ ہے مؤمن ایمان والا فَتَحْرِيرُ راکابا کی تو ایک مؤمن غلام کو آزاد کرنا ہے ایک مؤمن گردر آزاد کروانا پہلے تھا ایک غلام بھی آزاد کرے اور دیت بھی تھی اب دوسری صورت ہے دشمنوں کا آدمی ہے تمہاری ان کی دشمنی چل رہی ہے لیکن جو قتل ہونے والا ہے وہ مومن تو پھر دیت ختم لیکن ایک مومن گردن ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا وہ ان کا نا من قومی بے و بین ہم اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو فادیتن مسلماتن الا اہلی ہی و تحریر و رقاباتن تو دیت جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی وہ دیت ادا کرنا ہے اور ایک مؤمن گردن کو آزاد کرنا ہے فملم یا تو جو نہ پائے فسیا شَهْرَيْنِ رئنی تو دو مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے توبہ تمین اللہ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کے طور پر ہے بکان اللہ علیمن ہے حکیم اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے پچھلی آیات میں لسحان نے کافروں کے ساتھ جنگ کے احکامات نازل کیے تو کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت جو نازل ہوئی تو اس دوران ع ممکن تھا کہ کوئی مسلمان آدمی کسی شخص کو کافر حربی سمجھ کر قتل کر دے اور بعد میں پتا چلے کہ یہ کافر حربی نہیں بلکہ مسلمان ہے غلطی سے مسلمان قتل ہو جائے تو اس لیے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس آیت میں مسلمان کے قتل خطا کے احکام بیان فرما دیے ہیں مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں کسی مہمن کے لیے کسی دوسرے مہمن کو مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر غلطی سے کوئی مہمن کسی دوسرے مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے تو اس کو کفارہ اور دیت دینی پڑے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی مومن کا خون جو مومن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے اور میری نبوت و رسالت کی گواہی دے اس کا خون حلال نہیں ہے اللہ بھی احدا خلال تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے وہ تین صورتیں کون سی ہیں فرمایا قتل کے بدلے قتل او زینن بعد احسان ہے یا پھر شادی شدہ ہو اور شادی شدہ ہونے کے بعد وہ زنا کریں تو اس کو رجم کر کے قتل کر دیا جائے گا یا پھر دین چھوڑ دے کوئی مرتد ہو جائے مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے یہ تین صورتیں ہیں قتل کرنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت قتل کرنے کی نہیں ہے تو اس آیت میں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے مسلمان کو قتل کرنے والے کے متعلق دو حکم دیے ہیں ایک کفارہ اور دوسری بیت کہ کفارہ بھی دے ایک غلام آزاد کر کے اس نے جو گناہ کیا اور مقتول کے گراسا کو دیت بھی ادا کرے اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کرے جو کفارہ ہے وہ کسی حال میں سابت نہیں ہوتا ہاں دیت اگر وارث معاف کر دیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی معاف ہو جائے گی تو یہ اس وقت ہوتی ہے جب مقتول کے وارث مسلمان ہوں یا مقتول کے وارث کافر ہوں لیکن ان سے معاہدہ ہو یا پھر مقتول کے وارث ذمہ ہوں یعنی مسلمانوں کی پناہ میں مسلمانوں کی ملک میں رہ رہے ہیں مسلمانوں سے پناہ لے کے لیکن اگر مقتول کے وارث حربی ہوں کافر تو پھر قاتل کے ذمے صرف کفارہ ہے بس پھر دیت نہیں حربی کافر اگر وارث ہیں مقتول کے تو پھر قاتل کے دن میں کفارا ہے دیت نہیں دیت اس وقت دینی ہے جب وارث مسلمانوں ہوتا ہے نا بندہ مسلمان ہے جو قتل ہوا مقتول مسلمان ہیں لیکن اس کے باقی جو وراثا ہیں وہ سارے کافر ہیں تو ایسی صورت میں صرف کفارہ دیت نے یعنی مسلمان ایک غلام کو ایک گردن کو آزاد کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت غلام یا لمبی کوئی آزاد کر دے اگر یہ کام نہ کر سکے کفارہ نہ ادا کر سکے تو پھر دو مہینے مسلسل روزے رکھے گا مختول کے بارس کو خون بہا ادا کرنے کی یعنی دیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ دشمن ہے قومن ادو بن لف دشمن قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے ان کو دیت نہیں دی جائے گی تو جو دیت ہے وہ ہوتی ہے ایک اونٹ ایک سو اونٹ یا اس کے اندازے کے حساب سے جو قیمت بنتی ہے سو اونٹ درمیانے درجے کا جو اونٹ ہے وہ تقریباً دو ڈھائی لاکھ تین لاکھ یہ تقریباً دو سے تین کے درمیان درمیان جو اچھے ہیں وہ پانچ چھ لاکھ تک بھی سات لاکھ تک بھی جو زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں وہ اسے بھی سستے مل جاتے ہیں ڈیڑھ لاکھ تک کا بھی جاتے جاتا یعنی درمیانے درجے کے متبق سے تقریباً اندازہ ڈھائی تین لاکھ کے قریب قریب اونچ ایک بندہ ہے تو اس کو سو سے ضرب لگائیں ڈھائی سے تین کروڑ روپیہ ایک بندے کو قتل کرنے کی دیت ہے یہ موجودہ ریٹ کے مطابق تو جو خطا کی نوعیت ہوتی ہے اس کے حساب سے جو سو اونٹ کی دیت ہے یہ مختلف ہو جاتی ہے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ اونٹ اتنی عمر کے ہوں کچھ اونٹ اتنی عمر کے ہوں اس کی وضاحت بھی موجود بہرحال اگر دیت نہیں دے سکتا اپنا کفارہ نہیں ادا کر سکتا تو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے دیت یہاں پہ دینی ہے وہاں پہ دیت دینی ہی پڑے گی ہاں دیت کو معاف کرے گا کون مقتول کے برا ہاں دیت وہ مقتول کے برا کا ذمہ ہے نا ان کا حق ہے چاہے تو ادھی معاف کر دے چاہے پوری معاف کر دیں یہ مقتول کے گرا جو ہیں وہ اس میں اختیار رکھتے یہ قتل خطا کی صورت قتل خطا کی صورت میں قاتل کو کساسن قتل نہیں کیا جائے کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں مارا قتل خطا ہے وَمَن يقتل فجزاؤه فيها وغضب وآعد لَهُ عَذَابًا المنم اور جو کوئی کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے فجا جہنم تو اس کی جزا جہنم ہے خالدن فِيهَا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا و اللَّهُ بل اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے لا ہو اس پر لانت کی وہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے پہلے قتل خطا کا حکم بیان کیا تو اب ساتھ ہی قتل عمد کا حکم بیان کر دیا کہ کوئی قسد امدن جان بوجھ کر کسی بؤمن کو قتل کرتا ہے اس کا ایک حکم تو بیان ہو گیا کہ اس صورت میں کساس یا دیت واجب ہے یا مقتول کے بارے کچھ معاف کر دیں تو وہ ایک الگ بات ہے سورہ بقرا کے اندر بھی اس کی وضاحت تھی یہاں جان بوجھ کر قتل کرنے والے کا صرف گناہ ذکر کیا کہ اس کو وعید کتنی ہے کئی ایک آیات میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس جرم کو شرک بلہ کے ساتھ ذکر کیا ہے مومن کو قتل کرنا اس جرم کو شرخ کے ساتھ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہاں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس کی جزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا اللہ تعالی اس پر غصے ہو گیا اس پر لانت کی اور اس کے لیے عذاب عظیم اللہ تعالی نے تیار کیا ہے اتنی سخت سزائیں اور اکٹھی جزا جہنم جہنم اس کی جزا ہے دوسرا اللہ کا غزل تیسرا اللہ کی لانت چوتھا بہت بڑا عذاب اور پانچویں چیز جو ذکر کی خالدن فی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا پانچ سزاؤں کو اکٹھا ذکر کر دیا ہے میں وقت اور ان اکٹھی بڑی بڑی سزاؤں کو ذکر کرنے سے اس گنا کی شدت کا احساس ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے اس آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ابدی جہنمی ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں لیکن سورہ فرقان میں قتل عمد توبہ بھی قبول ہونے کا اللہ سبحانہ ہوا تو نے ذکر کیا ہے تو خالد فیح سے جو ابدی جہنمی ہونا ثابت ہوتا ہے یہ اس شخص کا ہے جو کافر ہے کافر اگر کسی مومن کو قتل کرے گا تو وہ ابدی جہنمی ہے کیونکہ شرک بلا سے بڑا کوئی گناہ نہیں اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے لیکن اس کے باوجود وہ توبہ کر لے زندگی میں تو توبہ قبول ہو جاتی ہے شرک اس کا معاف بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام یہ دن ماں قبلہ ہو وجرات تہ دنما قبلہ پچھلے سارے گناہ معاف تو قتل سے اگر کوئی بندہ توبہ کر لے تو اس کے بھی پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں اس حوالے سے وہ بڑا مشہور واقعہ بھی ہے وہ ننانوے قتل کر کے آیا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے اس hmm. نے نے کہا تو قتل کیے تیری کوئی معافی نہیں اس نے کہا چلو تو پوری کرو پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر آیا پھر کسی سے پوچھا اس نے کہا ہاں توبہ کر لے معافی ہو جائے گی فلاں علاقہ ہے ادھر چلا جاتا کہ تو بدگاروں سے برے کاموں سے بچ جائے جو بادامال تو کر رہا ہے وہ راستے میں تھا موت واقع ہو گئی وہ شور روایت ہے کہ اکثر وہ سنایا جاتا ہے سنتے رہتے ہیں آپ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کاتے توبہ قبول ہو جاتی ہے اگر توبہ کرے اگر اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے ابدی جہنمی ہونا یہ بھی ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ پھر ایوشرا کا بھی ما پھر مادو نظاری کا شرک اللہ معاف نہیں کرتا اس سے جو کم کر گناہ ہیں وہ اللہ جس کو چاہے بخش دے یعنی یہ اللہ تعالی کی مشیت پر ہے پھر اللہ سبحانہ ہوا تو نے فرمایا اللہ تکن تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ ان اللہ فل دنو ب اللہ سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیتا ہے تو قاتل امد کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ قاتل عمد جان بوجھ کے قتل کرنے والا وہ ابدی جہنوی ہوگا جو قتل کو قتل کو مسلمان مومن کو قتل کرنے کو جائد سمجھے پہلے ٹھیک ہے تو اس کی ابدی جہنمی ہونے کی وجہ اللہ سبحانہ ہوا تو کے احکام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دینا فجا اہو جہنم تو مسلمان مومن کا جو قاتل مسلمان مومن کو قتل کرنا جائز سمجھ کے قتل کرے تو اس کی سزا ابدی جہنمی ہے اور یہ کفر ہے ملم مل یا کم بھی ما انضر اللہ فلائے مانزل اللہ تو یہ ہے کہ مومن کو قتل کرنا جائز نہیں وہ کہتا جائز ہے اور اپنے اس فیصلے کو ترجیح دے رہا ہے اللہ تعالی کے فیصلے پر تو اگر اس کی یہ کیفیت بنے تو پھر اس کو فجو ہو جہنم یہ کفر تک بندے کھولے جاتی ہے تو بہرحال اگر مومن کو قتل کرنے والا مومن ہے کافر مشرق نہیں مومن مواحد ہے وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا کیونکہ یہ شرک میں اس کی کئی ایک دلیلیں ہیں وہ تمام تر روایات کے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا تو اگر مومن ہے قتل کرنے والا تو پھر وہ ابدی جہنمی نہیں ٹھہرے گا جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کے راستے میں چلو سفر کرو جہادی راستے میں فتح تو خوب تحقیق کر لو ولا تقول القا علوم السلام علسط ممینا اور جو کوئی تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مؤمن نہیں تب تراد الحات تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو فعند اللہ مغانم کثیرا تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں کدالی کا تم من قبل اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے فمن اللہ علیکم تو اللہ نے تم پر احسان کیا فتح بھیا نو سو تم خوب تحقیق کر لیا کرو ان اللہ کا جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی اس سے بخوبی باخبر ہے سیدنا عبداللہ اپنے عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریاں لے کر اور وہ چلا رہا تھا کچھ مسلمان وہاں سے گزرے تو اس نے السلام علیکم کہا اچھا یہ السلام علیکم کہنے کا مطلب اپنا اسلام ظاہر کرنا یا امن چاہنا امان چاہنا یہ معنی ہوا کرتا تھا اس نے السلام علیکم کہا لیکن مسلمانوں نے اس کو قطر کر دیا اس کی بکریاں جو تھوڑی سی تھیں وہ غنیمت بنا لی اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت ناز کی کہ جب تم زمین میں چلو پھرو اور تمہیں کوئی آدمی سلام کہے تو یہ نہ کہو کہ تو منہ میں نہیں ہے اور اس کو مار کے اس کا مال لوٹ لو تب تک انہیں ارغ الحیاتی دنیا تم دنیا بھی سامان چاہتے اللہ کے پاس بڑی گنیمتیں ہیں تو ارغ الحیاتی دنیا سے مراد وہ تھوڑی سی بکریاں جو اس آدمی کے پاس تھی کزالی کا کم تم من قبل تم پہلے اسی طرح تھے مطلب کہ پہلے تمہاری حالت بھی یہی تھی تم کافر تھے کافروں کے شہر میں رہتے تھے پھر تم مسلمان ہوئے کافروں کے شہر میں رہتے تھے اپنے ایمان کو چھپا چھپا کر اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کیا تم پر احسان کیا اب تم دندناتے پھرتے ہو تو ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ممن ہو لیکن کافروں کے علاقے میں اپنا ایمان چھپاتے چھپاتے کر رہا ہو تو تحقیق کر لیا کرو فتح ایسے پکڑ کے قتل نہ کر دو لا کبیل کا من المؤمنین غیر نا غیر والمجاہدون فی فیصل اللہ بی ایمان والوں میں سے بیٹھے رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں بلا گزر بیٹھے رہنے والے امن اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے فضل المجا المجاہدین بال وسیم القا دینا دارا جا اللہ تعالی نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں مرتبے میں فضیلت دی ہے وہ کلن واحد اللہ الحسنہ اور ہر ایک سے ہی اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے یعنی جنت کا دین قائدین اجر نظیمہ اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دی ہے دراجات موفرا یعنی دراجات ہیں اس کی طرف سے اور بخش ہے وہ رحمت اور رحمت ہے وہ کام اللہ وفور اور اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت بخشنے والا نہایت رہن کرنے والا ہے جہاد کے فرد این ہونے کی صورت میں تو کسی بھی شخص کا بلا ازر گھر میں بیٹھا رہنا جائز نہیں ہے لیکن جب جہاد جہادے کی خائی ہو فردے کی فرد کخیر عام حکم نہ ہو یعنی سب کو نکلنے کے لیے مسلمانوں کا امیر نہ کہے اس طرح آج کل ہمارے ہاں معاملات چل رہے ہیں کہ حکومتوں نے اپنی اپنی فوج وہ بنا رکھی ہے اور فوج کا ہی کام ہے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا اور ان سے نبرد آزما ہونا ان کے حملے کو روکنا سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ لوگ کام کر رہے ہیں اب جنگ کبھی چھڑ جاتی ہے مسلمان مومن باقی سارے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں کیوں ایک طریقہ کار ہے جو مسلمانوں کے امام نے امیر نے ودا کیا ہے اس کے مطابق معاملہ چلتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کا حملہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ سب کو نکلنے کے لیے کہہ لیا جاتا ہے نفیر عام کا حکم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جہاد سے پیچھے رہنا جہاد کے لیے نہ جانا یہ واضح طور پر نفاق ہے جب جہاد فرد عین ہو جائے ایک ہوتا ہے جہاد جس کو بولتے یعنی کہ دشمن آپ کے گھر آ گیا ہے اب آپ بیٹھے رہیں یہ جائز نہیں اب آپ کے پاس جیسے ہو سکتا ہے اس کو آپ دھکیلیں دفاع کریں دوسری صورت ہے جب جہاد کی ہو فرد کی ہو کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں ضرورت پوری ہو رہی ہے میدانوں کی تو بس کافی ہے فردے کی فائدہ ایسی صورت میں جہاد پر جانے والے اور پیچھے رہنے والے برابر نہیں ایسی صورت میں جہاد کرنے والے جو ہیں ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا میں کتابت کے لیے حاضر ہوا تو عبداللہ اللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ نابینا صحابی تھے کہتے ہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کے ساتھ جہاد کر سکتا تو ضرور جہاد کرتا تو اسی وقت اللہ سبحانہ ہوا تھا نے وحی نازل فرمائی اور غیر اول درر کا کلمہ نازل ہوا غیر الی درر کے بلا عذر جو بیٹھے رہنے والے ہیں وہ جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں اور جو کسی ادر کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو ادر نے پیچھے رکھا ہے ادر کے باوجود وہ اپنے عزائم اور ارادے کی وجہ سے اپنی نیت کی وجہ سے اجر پا رہے تھے یعنی جس بندے کی جہاد کی نیت ہو جہاد کا اس کا ارادہ ہو لیکن کسی ادر کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے وہ جہاد میں شامل نہ ہو سکے اس کو بھی جہاد والا اجر ملتا ہے نبی <تصفح> کریم <تصفح> صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ سے پیچھے رکھ دیا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ جنگ سے آپ نے پیچھے رکھ دیا اور ان کو برابر کا حصہ دیا برابر شامل کیا ان کو کہ یہ بھی ان لوگوں کی طرح ہے جو جہاد میں شریک ہوئے <تصفح> یعنی ادھر کی وجہ سے یا امیر کے کہنے کی وجہ سے جو پیچھے رہتا ہے وہ میدان میں جانے والے کی طرح ہی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس قدر تم نے سفر کیا اور جتنی وادیاں تم نے طے کی ہیں وہ مدینہ میں ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ ہیں ہابا سا ان کو عذر نے روکا ہوا ہے یعنی ادھر کی وجہ سے وہ وہاں پر ہیں تو لوگوں نے پوچھا اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینے میں ہیں آپ نے گھرمایا ہاں وہ مدینے میں ہیں لیکن ادھر کی وجہ سے مدینے میں ہیں ادھر نے ان کو جہاد میں شرکت سے روکا ہوا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اسی طرح اور بھی کئی ایک روایات ایسی ہیں جس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عذر کی بنا پر پیچھے رہنے والا اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے پھر بلا عذر جہاد میں جب جہاد فردے کی خایا ہو اس وقت کی بات ہے بلا عذر پیچھے رہنے والے اور جہاد پر جانے والے برابر نہیں ہیں لیکن وہ کلن ود اللہ دونوں سے ہی اللہ نے حسنا کا جنت کا وعدہ کیا اگر کوئی جان بوجھ کے بلا عذر جہاد پہ نہ جائے کس وقت جب جہاد فردے کی خائی ہو اس صورت میں عام طور پہ اکثر و بیشتر جہاد فردے کی خائی ہوتا ہے فرد این شاد و نادر صورتوں میں ہوا کرتا ہے تو اس وقت کل نظر جو آگے جاتے ہیں اجر ان کو زیادہ مل جائے گا جو جہاد کے نہیں اتریں گے میدان میں اور جو پیچھے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ اب بس یہ یعنی نہیں گیا تو ان کا خاتہ گول ہو گیا نہیں کلن رد اللہ الحسن اللہ نے دونوں سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نہ جہاد کرتا ہے نہ جہاد کی نیت کرتا ہے ارادہ کرتا ہے وہ نفاق کے ایک شعبے کے بران ارادہ جہاد کا کم از کم ضرور ہونا چاہیے اگر جہاد پہ بندہ نہ بھی جائے ارادہ کیا ہے اللہ صنع تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کا جہاد پہ جانے کا ارادہ ہوتا لا اد تو اس کے لیے یہ تیاری کرتے یعنی محض دعوا کرنا کے یہ ارادہ ہے جہاد کا اس کا کوئی فائدہ نہیں بیکار ہے لا بےکار تیاری جی. کیجئے جہاد کی تیاری کتنی کرنی ہے من جتنی بندے میں ہمت ہے جتنی کر سکتا ہے اتنی کرے کوئی ویپن ہینڈلنگ نہیں سیکھ سکتا فیزیکل فٹنس تو اس کے ہاتھ میں ہے نا وہ تو گھر میں بھی بندہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتا ہے اب وہ دو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں تو جن کا سانس پھول جاتا ہے وہ کیا کریں گے لا دل القی خیر کبھی مومن کمزور مومین کی نسبت بہتر ہے دونوں میں بھلائی ہے مومن چاہے کمزور بھی ہو پھر بھی اس میں ہے خیر ہی لیکن جو کبھی مومن ہے اس میں خیر زیادہ ہے آل محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ